آپ نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کس سن میں کیا جی جہاں تک مجھے یاد ہے انیس سو اکیاون میں جی اور میری سب سے پہلی پکچر تھی دو آنسو خوب آپ یہ بھی بتا سکیں کہ اس فلم میں ہیرو کون تھا یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں خوب آپ کو بتانا تو پڑے گئی آپ ہی بتا دیجئے تو کیا شاہ سنتوش کمار تو اس کے ہیرو نہیں تھے جی وہ بڑی خوشی ہوئی اجا قلم ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ سن اٹھاون میں آپ رشیا یو کے وغیرہ کسی فلم فیسٹیول میں حصہ لینے تشریف لے گئی تھی جی آپ نے وہاں کی فلم انڈسٹری کو بغور مطالعہ کیا ہوگا جی آپ کے اس کے متعلق کیا تاثرات ہیں دیکھیے جی خاص طور پہ رشیا میں ہم لوگ سٹوڈیوز بھی دیکھنے گئے اور پکچریں بھی دیکھی تو سٹوڈیو دیکھنے کے بعد یہ کچھ لگتا تھا کہ فلم سٹوڈیو نہیں ہے بلکہ کوئی ورک شاپ ہے یا کوئی کارخانہ ہے گلیمر نہیں تھا اس میں بس تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہماری انڈسٹری کا جو ماحول ہے وہ ان سے بہتر ہے بالکل بہت خوب اچھا خانم کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سنتوش کمار کی بیگم ہیں اور سنتوش کمار ڈائریکٹر بھی ہیں تو آپ اپنے شوہر کی ڈائریکشن اور دوسرے ڈائریکٹروں کی ڈائریکشن میں کام کرتے وقت کیا فخر محسوس کرتی ہے جی میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر جب سیٹ پہ ہوتا ہے تو وہ چاہے کوئی رشتہ دار ہو کوئی شوہر ہو اس وقت تو ڈائریکٹر ہی ہوتا ہے اور خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ تو میں کچھ خاص فرق محسوس نہیں کرتی مگر اپنے میاں کے ساتھ کام کرتے ہم لوگ تو یہ سمجھتے شوہر کے ساتھ یعنی بالکل بے بھاگ کو کام کرتی ہوں گی اور دوسرے ڈائریکٹر سے ڈرتی ہوں جی بالکل غلط ہے ہوں اپنے میاں سے دوسروں سے دوسرے جو چند ڈائریکٹروں کو چھوڑ کر بہت سے ڈائریکٹر ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جی ان کی لائف اور میری لائف فلمی لائف اکٹھے جی ہی شروع ہوئی ہے اس لیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مجھے خود رائے دینا پڑتی تھی تو ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اچھا خانم میں ایک سوال کروں گا کہ آپ نے کوئی ایسا کردار بھی انجام دیا ہے جس میں آپ نے جمان ہونے کے باوجود آپ ضعیف कर رول کر رہی نہیں ابھی تک تو نہیں کیا مگر میں ایک پکچر میں ایسا رول کر رہی ہوں جس میں جوان بھی ہوں اور پھر پچیس سال کے نوجوان کی ماں بھی بنتی ہوں وہ پکچر ہے شکوا اور میرا خیال ہے اگر وہ پکچر ٹھیک طرح کمپلیٹ ہو گئی تو یہ بیسٹ پکچر ہوگی میری جی آپ نے ایک فلم پروڈیوس کی تھی جس کا نام تھا ناجی جی ہاں جی ہاں جس میں آپ نے خود بھی رول کیا تھا اس کے بعد آپ نے کوئی دوسری کوشش کیوں نہیں کی دیکھیے وہ پکچر ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ یورپ چلے گئے تھے کتکلا میں ہم لوگ کا مقصد ہم میاں بیوی اور میاں بیوی کی شادی نہیں ہوئی تھی جی دوست تھے نا ٹھیک ہے تو ہم لوگ وہاں گئے تھے تو پھر واپس میرے شوہر نہیں کمپلیٹ کی تھی تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ساری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ میاں پر ہی ہوتی ہیں تو وہ خود بھی پکچر بناتے ہیں اس لیے اب تو میرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ پکچر پروڈیوس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی صرف آپ کی ہی پکچر پروڈیوس کرتے رہیں گے دنیا کی پکچر ہو تو میری پکچر ہی ہوئی نا بڑی خوشی آپ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح وقت گزارتی ہیں کیا کرتی ہیں آیا آپ کا دل فلم اسٹوڈیو میں لگتا ہے یا اپنے گھر میں دیکھیے گھر میں میرا خیال فلم اسٹوڈیو سے زیادہ وقت گزارتی ہوں اور کیا کیا کرتی ہوں میں سب تو آپ کو نہیں بتاؤں گی <laughs> <laughs> بہت سے کام کرتی ہوں جی میں اپنے گھر میں بہت خوش رہتی ہوں اپنے گھر کا کام کرتی ہوں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں میاں کی خدمت کرتی ہوں اور یہی ہے سب کچھ <laughs> آپ بہت بوجھ ہو گیا یعنی فلم کی مکالمی یاد کرنے کی فلم کے مکالمی یاد کرنے کے لیے تو مجھے کبھی بھی مصیبت نہیں پڑی تھی اور گھر میں میں شروع سے گھریلو لائف مجھے زیادہ پسند ہے اور خاص طور پہ دیکھیں آپ جانتے ہی ہیں ایک عورت کے لیے گھر کی لائف جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے اور خوشی اسی میں صحیح خوشی اسی میں ملتی ہے تو کیا میں یہ عرض کرنے کی جورت کر سکوں گا کہ آپ کو اپنے فن سے جس قدر محبت ہے اسی قدر کیا آپ کو جناب سنتوش کمار صاحب سے محبت ہے بالکل یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے خانم بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شادی کے بعد آرٹسٹ آرٹ کی خدمت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا اور عوام میں اس کی اپیل یا پسندیدگی کم ہو جاتی ہے میری رائے میں یہ خیال غلط ہے جہاں تک آرٹ کی خدمت کا تعلق ہے تو انسان شادی شدہ ہو یا نہ ہو وہ ہمیشہ کر سکتا ہے جی پسندیدگی یا اپیل میں فرق شادی کے بعد صرف ان آرٹسٹوں پر پڑتا ہے جن کی مقبولیت کی بنیاد فن نہ ہو بلکہ سیکس یا گلیمر ہو جی جی اور جو صحیح معنی میں فنکار ہیں وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کا آرٹ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اچھا خانم آپ کسی نئی فلم کا کانٹیکٹ کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھتی ہیں دیکھیے آرٹسٹ کے لیے سب سے پہلے اسے اپنا رول اور سٹوری پر دھیان دینا چاہیے پیسے ویسے تو آپ چھوڑیے پیسے تو کوئی لاکھ دے یا دو لاکھ دے یا کچھ بھی دے تو میرا خیال ہے مجھے اگر کوئی کہے کہ دو لاکھ لے لیجیے اور کوئی ایسا ہی رول دے دے تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی یعنی آپ <coughs> کو ایک ایسا رول چاہیے جو آپ پرفٹ ہو بالکل اور اس میں کچھ آرٹسٹ کو آرٹ دکھانے کا موقع ملے ایک سوال اور ہم نے آپ کی شوہر سنتوش کمار سے دریافت کیا تھا کہ ایک اداکار اچھا شوہر نہیں ہو سکتا تو صاحب انہوں نے جواب دیا کہ یہ بات میری بیوی سے معلوم کر لیں لہٰذا خوش قسمتی کیا تشریف لائیں تو ہمیں ضرور بتائیں دیکھیں آپ کا سوال مجھے کچھ اچھا نہیں لگا کے ساتھ دیکھیں ایک آرٹسٹ کو عورت ہو یا مرد ہو وہ اچھی بیوی بھی ہوتی ہے اور اچھا شوہر بھی ہو سکتا ہے اور ماشاء اللہ میرے لیے تو بہت ہی اچھے ہیں اچھے ہیں بس یہی بات شریف آدمی بھی ہونا چاہیے بڑی خوشی ہوئی اچھا خانہ ایک بات اور کرنی تھی آپ اپنے گھر میں کبھی کبھی گاتی بھی ہوں گی گنگناتی بھی ہوں گی یا کتابیں پڑھتی ہوں گی تو کیا میں دریافت کر سکوں گا کہ آپ اگر گاتی ہیں تو کیا دیکھیے جی گانے تو بہت سے ہوتے ہیں جی میرا خیال ہے میری اپنی پکچروں کے اتنے گانے ہیں کہ میں گن نہیں سکتی یاد بھی نہیں ہوں گے گنگناتی ہوں گی دیکھیے ایک تو میری اپنی پکچر کا گانا ہے وہ پکچر موسیقار کا جی جا جا جا ایک کراچی میں پکچر بن رہی ہے اس کا ایک گانا ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں جی دل کا عجب عالم ہے میں پکچر کا نام بھی یہی ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں جی. تو کیا اگر آپ یہ گانا سننا پسند فرمائیں تو ہم ہی آپ کو سنائے ہاں جی بالکل مجھے بہت پسند ہے یہ گانا کوئی گیت سال ر لگا ایک جانی مسلط ساجی اپنے راپ کی ہر تیار لگا سے دیکھا ہے تمہیں دل کا جب آم ہے جب سے دیکھا ہے दिन कभी इस तरी से भर था नज जिस आग में जनता हूँ سبیہ خانم ہم, ہم نے آپ کا بہت کافی وقت لیا اور آپ کی تشریف آبدی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ملک اور قوم کی اچ... کو اچھی فلمیں دیتی رہیں گی جی آپ کا دا شکریہ